Thank <laughs> you. ئر اسٹوڈینٹس اسلام علیکم آج ہمارا یہ بیسواں لیکچر ہے clinical psychology سیریز کا اور یہ جو لیکچر ہے یہ psychological ٹیسٹنگ کے حوالے سے آ, یہ present کیا جا رہا ہے آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے لیکچر میں میں نے بات پرسنالٹی ٹیسٹ کی کی تھی اور پرسنالٹی ٹیسٹ کے حوالے سے میں نے خاص طور پہ بات کی تھی آبجیکٹیو ٹیسٹ کی آج کا جو ہمارا لیکچر ہے اس میں ہم نے فوکس کرنا ہے پروجیکٹو ٹیسٹ پہ پروجیکٹو ٹیسٹ بھی پرسنالٹی کی اسسمنٹ کا ایک طریقہ ہے uh, یہ آبجیکٹیو ٹیسٹنگ سے ڈیفینیٹلی ایک ڈفرینٹ اسٹائل ہے اس میں ہم uh, جو اسٹیمولس ہے اس کو ایک ایبسٹریکٹ فارم میں ایک ایمبیگوس فارم میں دکھاتے ہیں and, and we use that as a way of getting اینسائٹ insight into the mind of our subject. تو objective test جو ہے وہ projective test سے سارے کافی فرق ہے ایک چیز زین میں آپ یہ رکھیے کہ یہ جو projective ٹیسٹ ہیں یہ ایک قسم کا CT scan آپ کہہ لیجیے زین کا ہے یا کئی لوگ کہتے ہیں کہ ان کو ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ایک قسم کا mental x-ray ہے مینٹل ایکس رے سے میری مراد جو ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے اندر جو سب लेवल لیول پہ جو چیزیں چلتی ہیں جن کو کئی دفعہ ہماری नहीं میں نہیں ہوتی ہمارے شعور میں نہیں ہوتی ان کو ٹیپ کرنا بھی کلینکل سائیکالوجسٹ کا کام ہے اور یہ جو پروجیکٹو ٹولس ہیں یا یہ جو پروجیکٹو ٹیسٹ جن کو ہم کہتے ہیں یہ ٹیکنیکس جنہیں ہم کہتے ہیں یہ بیسکلی ہمیں ایک انسائٹ دیتی ہیں مائنڈ کی فنکشنگ کے بارے میں اور خاص طور پہ ان ایلیمنٹس کے بارے میں جو ہمارے کئی دفعہ شعور میں نہیں ہوتی تو یہ ان لائک دی آبجیکٹو ٹیسٹ یہ اتنے اسٹرکچرڈ نہیں ہوتے اور ان کا ان کو ایک ایبسٹریکٹ ایمبیگوس فارم میں پرزینٹ کیا جاتا ہے اس کے پیچھے ایک projective hypothesis ہے projective hypothesis سے میری مراد جو ہے وہ یہ ہے کہ ایک ایک ورچولی ایک تھیری ایک سائیکو ڈائنمک تھیری فرائڈ کی اس کے پیچھے ہے اس میں آپ کو یاد ہوگا میں نے اس کا ذکر پہلے بھی آپ سے کیا تھا جب ہم ارلی uh, لیکچر میں جب ہم سائیکو ڈائنمک تھیری کی ہم نے بات کی تھی کہ ہیومن مائنڈ جو ہے وہ کئی لیولس پہ ورک کرتا ہے کانشیس لیول پہ یو نو ان کانشیس لیول پہ سب کانشیس لیول پہ وہ ورک کرتا ہے تو پروجیکٹو ٹیکنیک جو ہے یہ بیسکلی ہمارے اس لیول پہ بیسڈ ہے جو ہمارے اندر سب में مائنڈ میں چلتا ہے آ, وہ آپ اس طرح اس کو سمجھیں, میں سمجھانے کی کوشش کروں گا کہ ہمارے اپنے اندر آ, بے شمار نیڈس بے شمار کانفلکس بے شمار اور ایسی چیزیں ہر وقت کانسٹینٹلی چلتی رہتی ہیں ایک اندر فلم سے چلتی رہتی ہے یا کہہ There's a kind of a even چلتی ہے لیکن ہماری اپنی جو contact اس فلم سے ہے awareness سے ہے وہ بہت کم ہوتا ہے تو projective personality ٹیسٹ جو ہے یہ خاص طور پہ کوشش کرتے ہیں ایک conscious level کی functioning سے beyond جانے کی اس سے مراد یہ ہے کہ وہ چیزیں جو ہم شعوری طور پہ کر رہے ہوتے ہیں جو کہ آبجیکٹیو ٹیسٹ میں یو نو آر میئرڈ اینڈ پروفڈ اینڈ سرو ڈگ آؤٹ اس سے بیونڈ جانے کی کلینکل سائیکالوجسٹ کوشش کرتے ہیں بائی یوزنگ دیز پروجیکٹو ٹیسٹ آئی ایم شیور آپ یہ جاننا چاہیں گے کہ واٹ از پروجیکشن پروجیکشن جو ہے اٹ از اے کائنڈ آف اے ڈیفینس میکینزم ہم اس کو نفسیات میں ڈیفینس میکانزم کا نام دیتے اور ہم اس کو ایک مینٹل ریزسٹنس کا نام بھی دیتے ہیں پروجیکشن جو ہے وہ بیسکلی ہماری نیڈ کی ایک ایکسپریشن ہے جو ہم ان کانشیسلی کا دفعہ کر دیتے ہیں اور خاص طور پہ ایک ایسی سیچویشن میں جہاں پہ کچھ ایمبیگوٹی ہو کچھ ایبسٹریکشن ہو وہاں پہ اس کی پروجیکشن بہت آسانی سے ہوتی ہے میں دو تین آپ کو مثالیں پروجیکشن کی دینی چاہوں گا ایک بہت بڑی مثال ایک which we all experience سم تھنگ وچ بی آل ایکسپیرئنس آن اے be able to relate to that very well وہ ہمارے ڈریمز ہیں ہمارے جو خواب ہیں یہ بھی ایک قسم کی پروجیکشن ہے کہ ہمارے اندر سے ہماری جو نیڈس ہیں یو you نو know, ہماری انفلفل نیڈس ہماری ڈیزائرز ہماری وانٹس جو ہیں وہ خواب کی شکل میں پروجیکٹ آؤٹ ہو جاتی ہیں اسی طرح دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ اگر ہمیں مثلاََ آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ اگر ہم ایک دم سے کسی ہماری لائٹ چلی جائے یا ایک اندھیرے کمرے میں ہم ہوں تو ہمیں کئی دفعہ مختلف چیزیں نظر آنی شروع ہو جاتی ہیں وہ کیا ہوتا ہے وہ بھی ایک اندر کی پروجیکشن ہوتی ہے اسی طرح ہم کئی دفعہ ہمیں اگر تصویریں ایبسٹریکٹ قسم کی تصویریں دکھائی جائیں جن کا کوئی زیادہ کچھ پیر نظر نہ آ رہا ہو تو اس میں بھی ہم کہتے ہیں یہ کہ یہ یہ ہے یو you نو know, یہ تو ایک عورت کی تصویر ہے جو سمندر کی طرف دیکھ رہی ہے حالانکہ یو you نو know, وہ ہو سکتا ہے کہ بنانے والے نے اس کو عورت کی تصویر نہ بنایا ہو لیکن اگر اس میں وہ کوئی اس طرح لگتی ہو تو ہم ایک دم سے ہم اپنی انٹرپریٹیشن سی ایک اپنی نیڈ کی ایکسپریشن کر دیتے ہیں اسی طرح آپ نے دیکھا ہوگا کہ کئی دفعہ اگر کوئی گفتگو میں کوئی جملہ ہم انکمپلیٹ چھوڑ دیں تو ہمارا جو زین ہے ایک دم سے اسے کمپلیٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے وہ بھی ایک قسم کی پروجیکشن ہوتی ہے اندر سے چیز نکل کے ایک قسم کی امپوز سپر امپوز ہو جاتی ہے تو یہ میں آپ کو اس لیے اس کے بارے میں بتا رہا ہوں کیونکہ پروجیکشن جو ہے یہ ایک بہت امپارٹینٹ ایلیمنٹ آف ہیومن لیونگ ہے اور اسی لیے اس ایلیمنٹ کو لیتے ہوئے اس کو لے کے چلے ہیں اور اس کے فائدار قسم کے سائیکولوجیکل ٹولس سائیکولوجیکل ٹیسٹ انہوں نے ڈیولپ کیے ہیں اب تھوڑی سی بات uh, میں نیچر آف دیس پروجیکٹو ٹیسٹ کے بارے میں کرنی چاہوں گا پہلی بات تو یہ ہے کہ جو ٹیسٹ جس کو یہ دیا جاتا ہے جو اگزامنی ہوتا ہے یا کلائنٹ جو ہوتا ہے یا ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو ہمارا پیشنٹ ہے یا سبجیکٹ ہے اس کا اپنا جب وہ اس ٹیسٹ کو کیری آؤٹ کرتا ہے تو وہ اپنے اندر کی نیڈز کا یا اپنے اندر کی خواہشات کا یا اپنے اندر کے کانفلکٹس کا اظہار کرتا ہے اس کے ذریعے تو اس سے ہمیں ایک ایسا پرسپیکٹو ملتا ہے اپنے کلائنٹ کی یا سبجیکٹ کے بارے میں جو کہ ادروائز اگر اس سے ہم سوال جواب کرتے یا ہم اس سے بات چیت کر کے پوچھتے تو ہو سکتا ہے ہمیں نہ ملتا تو اس دوسری چیز جو آئی تھنک زہن میں رکھنی بڑی ضروری ہے وہ یہ ہے کہ ان لائک دی آبجیکٹیو ٹیسٹ یہ پروجیکٹو ٹیسٹ جو ہوتے ہیں یہ دے ناٹ اسٹرکچرڈ ناٹ اسٹرکچرڈ کا مطلب یہ ہے کہ اس میں ہاں یا نام میں جواب درکار نہیں ہوتا اس میں کلائنٹ اگر کلائنٹ کو مثال کے طور پہ ہم ایک تصویر دکھاتے ہیں تو وہ اس تصویر کے بارے میں ہم ان سے کہتے ہیں کہ بھی بتاؤ تم نے کیا دیکھا تو وہ اس کے بارے میں ایک لمبی چوڑی اپنی explanation دے سکتا ہے اور it's not a close ended kind of explanation یو you know, اور کئی دفعہ تو بلکہ ہم اسے کہتے ہیں کہ لکھو تو وہ اور اس کو time دیا جاتا ہے کہ بھائی لکھو اس کے بارے میں تو پھر وہ جو بھی اس کے زیر میں ایک دم سے آتا ہے وہ اس کے بارے میں لکھتا ہے اسی طرح تیسرا جو الیمنٹ پروجیکٹو ٹیسٹ کے بارے میں جو بڑا امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ یہ ایک ہے ان ڈائریکٹ میتھڈ سے میری مراد جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ آپ یوں سمجھ لیجیے तरीके से طریقے سے کہ ناک کو آگے سے پکڑنے کو से पकड़ने سے پکڑنے والی بات کہ ہم चीज کوئی چیز پروو نہیں کرتے اپنے کلائنٹ سے ہم اس کو یہ نہیں کہتے کہ یو you نو know, uh, تمہارا شادی کے بارے میں کیا خیال ہے uh, ہم اس کو ایک قسم کا uh, ایک مینوپلیٹ سا کرتے ہیں کہ ایسی میں کہ آئیڈیا یہی ہوتا ہے کہ جس میں اس کے اندر کی جو بھی نیڈز ہیں یا اگر ہم محسوس کرتے ہیں کہ اس کا شادی کے اراؤنڈ میں بھی کچھ کانفلکٹ ہے یا اس کے اس ایریا میں ہیونگ ریلیشن شپ ودی آپوزٹ سیکس کے ایریا میں کچھ کانفلکٹس ہیں یا کوئی بیڈ ایکسپیرئنسز ہیں تو ان کو یو نو اس کی اویئرنس ملایا جائے تو اندر ورڈس یہ آپ کیوں سمجھ لیجئے کہ ہیومن سائیکی جو ہے ہمارا جو زین جو ہے ہماری سائیکی جو ہے اس میں اترنے کا اس میں انٹر ہونے کا یہ ایک طریقہ ہے کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ روز مرہ کی زندگی میں تو ہم ہماری جو ڈیفینسز ہیں وہ فل فلیج ہوتی ہے آئی مین وی آر وی آر آل دا ٹائم ویری ویری الرٹ اینڈ ڈیفینسو اینڈ اویئر کہ کیا بات کرنی ہے کیا بات نہیں کرنی کیا اپروپریٹ ہے اس جگہ پہ کیا اپروپریٹ نہیں ہوگا تو ہماری جو ایک قسم کی جو پروگرامنگ ہے نیچرل پروگرامنگ کہہ لیجئے، یہ ہماری جو پروگرامنگ ہے یہ ہمیں ایک قسم کا اتنا فریڈم نہیں دیتی ان روٹین کہ ہم ہر قسم کی بات ہر جگہ کر سکیں تو جب خاص طور پہ پرسنالٹی اسسمنٹ کا ٹائم آتا ہے ٹریٹمنٹ کا ٹائم آتا ہے یا پرسنالٹی کو سمجھنے کا اور جاننے کا ٹائم آتا ہے تو اس وقت ہمیں کئی دفعہ ایسے میتھڈس اختیار کرنے پڑتے ہیں جس سے کہ ہمیں ہمارے کلائنٹ کی اندرونی پرسنالٹی کے بارے میں ایک بہتر انڈرسٹینڈنگ ہو سکے اگلی چیز جس کا میں ذکر کرنا چاہوں گا اگلا پوائنٹ سمجھ لیجیے وہ جو ہے وہ اس کو ہم کہہ سکتے ہیں فریڈم آف رسپانس فریڈم آف رسپانس جو ہے اس سے میری مراد یہ ہے کہ سبجیکٹ جو ہے جس کو یہ ٹیسٹ دیا جا رہا ہے اس کو پورا اختیار ہے کہ وہ جو چاہے وہ لکھ سکتا ہے وہ کہہ سکتا ہے وہ بول سکتا ہے تو اس میں دیر از نو ریسٹرکشن آن دا سبجیکٹ ایز سچ کہ وہ یہ بات کرے یا اتنی دیر بات کرے یا یہ بات نہ کرے تو یہ بڑا امپورٹنٹ ایک ایلیمنٹ ہے پرسنالٹی کو جاننے کا کہ جب آپ لوگوں کو اجازت دے دیتے ہیں کہ وہ اپنی دل کی بات کرے اور اپنے انداز سے بول سکے تو اس میں اٹ از امیزنگ کہ ہاؤ much وی کین ریئلی فائنڈ آؤٹ اباؤٹ پیپل آپ کو یاد ہے کہ جب ہم نے سائیکو اینلس کی بات کی تھی تو میں نے اس لیکچر میں فری ایسوسیشن کی بات کی تھی فری کی ایسوسیشن کی کیا تھا فری ایسوسیشن بیسکلی ایک ایسی ٹیکنیک ہے کہ جس میں جو پیشنٹ ہے وہ جو اس کے ذہن میں جو اس کے دل میں بات آتی ہے اس کو بولتا چلا جاتا ہے اور تھیراپسٹ جو ہے اس کو سنتا رہتا ہے اور اس میں سے یہ عکس کرتا ہے کہ بھائی انٹرپریٹ کرتا ہے کہ یہ کیا کہنا چاہ رہا ہے اس کی, اس کی کیا ایشوز ہیں کیا نیڈز ہیں کن چیزوں پہ فوکس کرنا چاہیے تو سو دیو فور یہ ایک بڑا ہی مفید میرے خیال میں یہ میتھڈ ہے پرسنالٹی کے کو جاننے کا اس کو سمجھنے کا اور اس کی گہرائیوں میں جانے کا تو چیز جو ہے ذہن میں رکھنے والی وہ یہ ہے کہ یہ جتنے بھی سائیکولوجیکل ٹیسٹ ہیں چاہے وہ آبجیکٹیو ٹیسٹ ہو یا پروجیکٹو ٹیسٹ ہو ان میں سب میں جو ایک مقصد جو ان کا ہے وہ بیسیکلی ہیومن انڈرسٹینڈنگ ہے ہیومن بیہیویئر کی انڈرسٹینڈنگ human you know thought processes کی انڈرسٹینڈنگ human cognition کی انڈرسٹینڈنگ اور اور ہیومن موٹیویشن کی انڈرسٹینڈنگ کہ ہیومن نیڈس کی انڈرسٹینڈنگ کہ ہمارے اندر سب کچھ ہر وقت کیا چل رہا ہوتا ہے پروجیکٹو ٹیکنیک کے حوالے سے میں یہ بھی بات کرتا چلوں کہ اس میں جب ہم انٹرپریٹیشن اس کی کرتے ہیں تو بے شمار اس کی انٹرپریٹیشن جو ہے وہ وہ آبجیکٹیو ٹیسٹ کی بہ وہ کافی وسیع ہوتی ہے اس میں ہم کئی ایلیمنٹس اس کے فارم کا ایلیمنٹ اس کی شیپ کا element, چیز کی کلر کا ایلیمنٹ یہ سارے جو چیزیں ہیں ان پہ ہم فوکس کرتے ہیں سو دیو فور فرام دیٹ پوائنٹ آف ویو ایون فرام دا سائیکالوجیز پوائنٹ آف ویو انٹرپریٹیشن جو ہے اس کی وہ کافی اس کی وسعت بڑھ جاتی ہے اب بات میں کرنی چاہوں گا اس کی میجرمنٹ اور اسٹینڈرڈائزیشن کی ان لائک دی آبجیکٹیو ٹیسٹ پروجیکٹو ٹیسٹ جو ہے ان کی اسٹینڈرڈائزیشن جو ہے یا ان کی رلائبلٹی ویلیڈیٹی جو ہے یہ بڑی ڈیفرنٹلی ان کو دیکھنا ہمیں پڑے گا کیونکہ آبجیکٹیو ٹیسٹ جو ہے ان میں تو کیونکہ آئٹم جو ہوتے ہیں وہ ان کا فیکٹر وہ فیکٹر انالائزڈ وہ یو نو سائیکومیٹرک یو نو میتھڈولوجیز ان پر استعمال کی گئی ہوتی ہیں وہ ہمیں ایک اسکور دے رہے ہوتے ہیں سو دیور وہاں پہ تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جی اگر اس ٹیسٹ کو بار بار ایک آدمی کو دیا جائے گا تو اس کا جواب وہی وہ آئے گا وہ یس yes میں ہی جواب دے گا یا وہ نو no میں ہی جواب دے گا لیکن جب آپ پروجیکٹو ٹیسٹ کو استعمال کرتے ہیں تو ایک چیز ذہن میں آپ یہ رکھیں کہ جب آپ چاہے ایک ہی تصویر بار بار دکھائیں کیونکہ وہ ایمبیگوس تصویر ہوتی ہے وہ اتنی کلیئر کٹ تصویر تو نہیں ہوتی تو دیر اے گڈ چانس کہ ایچ ٹائم دا سیم پرسن will probably develop a different theme. So, in your mind, this is the strength of the projective technique. It is the same that every time you use, it, you use it, there is a no new perspective of the human being. It comes in front of the perspective of the human So, this is in that way you know, different from uh, objective test. So, therefore, I think in all فیئرنیس ٹو دا प्रोजेक्टिव ٹیسٹنگ ہمیں پروجیکٹو टेस्ट کو آبجیکٹیو ٹیسٹ کے ساتھ کمپیئر نہیں کرنا چاہیے اور ہمیں اس سلسلے میں نہیں پڑھنا چاہیے کہ اس کی ریلائبلٹی اتنی زیادہ نہیں ہے جتنی آبجیکٹیو ٹیسٹ کی ہے یا اس کی ویلیڈیٹی کم ہوگی ایسی بات نہیں ہے زین میں آپ یہ رکھیں کہ اٹس آلویز اے ڈفرنٹ ایلیمنٹ آف دا پرسنالٹی جس کو ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں اب میں بات کرنی چاہوں گا کچھ ایسے ٹیسٹ کی جو کہ پروجیکٹو ٹیسٹ کراتے ہیں اس میں سب سے پہلا جو ٹیسٹ جس کا میں ذکر کرنا چاہوں گا وہ روشاخ ہے روشاخ جو ہے یہ پروجیکٹو ٹیسٹ کا ایک پروٹوٹائپ ہے پروٹوٹائپ سے مراد یہ ہے کہ یہ آپ سمجھ لیجیے کہ یہ سب سے پہلا ایک ایسا پائیدار ٹیسٹ ہے جو ڈیولپ کیا گیا ٹیکنیکس کو استعمال کرتے ہوئے ہیومن پرسنالٹی کو جج کرنے کے لیے اس کی ڈیولپمنٹ جو تھی وہ ایک ने نے جس کا نام ہرمن روشاخ تھا اس نے انیس سو اکیس میں کی یہ ایک ایسا انسٹرومینٹ ہے کہ جس کے جس کے جس کے اراؤنڈ آپ یہ سمجھ لیجیے کہ انیس سو اکیس سے لے کے آج تک یو you نو know Uh, till, uh, till the 90s اس کے, اس کے اوپر کافی ریسرچ اور کام ہوتا چلا آ رہا ہے I mean it's one of those tests uh, جس پہ جس طرح ہم نے بات پہلے کانسٹرکٹ ویلیڈیٹی کی تھی کہ جس پہ کانسٹنٹلی جو کام ہے وہ ڈولپمنٹ کا موڈیفیکیشن کا وہ, وہ has been carried out uh, یہ, یہ جو ٹیسٹ ہے یہ بیسکلی اس میں 10 cards ہوتے ہیں these are printed symmetrical ink بلا بلاٹس ان میں سے پانچ جو ہیں وہ black and white ہوتے ہیں اور پانچ جو ہیں وہ colored ہیں آپ کو اس وقت سلائڈ میں بھی ایک اس طرح کا انک بلاٹ ٹیسٹ نظر آ رہا ہوگا اور آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ یہ بلیک اینڈ وائٹ ٹیسٹ ہے اور اس میں آپ یہ بھی دیکھ رہے ہوں گے کہ اٹ ناٹ اے ویری کلیئر ٹیسٹ شیپ از ناٹ ویری کلیئر اس کو آپ اگر میں یہ آپ کو کہوں کہ آپ اس کو یوز کریں ابھی یوز کریں اور اس کو دیکھ کے ایک سٹوری بنائیں تو آئی ایم شیور جو سٹوری آپ بنائیں گے وہ یو نو وڈ بی اے ویری انٹرسٹنگ اسٹوری انٹرسٹنگ ان دا سینس کہو فار یو یو نو یو ول پرابلی گیٹ انچ وتھ ایلیمنٹس آف یو اون سیلف جو پہلے اتنی کلیئرلی آپ کی اویئرنس میں نہ ہو اس ٹیسٹ کی جو ایڈمنیسٹریشن ہے وہ بیسکلی uh, یہی ہے کہ جو ایگزامینر ہوتا ہے وہ تصویروں کو ایک ایک کر کے ایگزامنی کو دکھاتا ہے کلائنٹ کو دکھاتا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ یہ جو تصویر ہے اس کو دیکھو اور مجھے بتاؤ ٹیل می واٹ یو سی ٹیل می واٹ ڈز اٹ مین ٹو یو تو اکثر اوقات یہ چیز یہ جو اکاؤنٹ ہے یہ وربلی لیا جاتا ہے اور کئی دفعہ کئی سچویشنز میں یہ یہ اکاؤنٹ جو ہے وہ ہم لکھ کے بھی لے لیتے ہیں یا ریکارڈ کر لیتے ہیں کیونکہ آج کل انفارمیشن ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے سو دیئر فور ریکارڈنگ سے کام جو ہے وہ کافی آسان ہو جاتا ہے ورنہ یہ جب یہ ڈیولپ کیا گیا تھا تو اس زمانے میں بیسکلی فار مینی مینی ایئرس یہ اکاؤنٹ وربلی لیا جاتا تھا اور تھراپسٹ بیٹھ کے پھر اس کو ساتھ ساتھ لکھتا رہتا تھا اس کے بعد تھیراپسٹ جو ہے وہ جب کارڈ دکھاتا ہے تو وہ پھر کلائنٹ سے پوچھتا ہے کہ اچھا کارڈ کی کس چیزیں جو ہے تمہیں پرومپٹ کیا یہ رسپانس دینے پہ اس میں تین چار چیزیں وہ خاص طور پہ خیال رکھتا ہے پہلی جو ہے وہ سکورنگ ہے اور دوسری جو ہے وہ لوکیشن ہے لوکیشن سے بیسکلی مراد جو ہے وہ یہی ہے کہ بھائی اگر ایک یہ جو انک بلاٹ جس طرح آپ نے دیکھا تھا کہ آیا اس انک بلاٹ کا جو کلر تھا آیا اس کلر کی وجہ سے وہ ایکسائٹ ہوا یا وہ سٹوری بنی یا اس کی کسی اور ایسے, ایسے ایلیمنٹ کی وجہ سے وہ چیز بنی ایلیمنٹ سے میری مراد جو ہے وہ بیسکلی یہی ہے کہ آیا کسی شیپ کی وجہ سے بنی یا اس کا کوئی اور ایسا پہلو تھا جس کی وجہ سے کلائنٹ نے وہ سٹوری جو نریٹ کی وہ, وہ ٹریگر ہوئی اسی طرح دیکھنے میں یہ بھی آتا ہے کہ اگر ہم یہ دیکھیں کہ سبجیکٹ نے یا کلائنٹ نے پورے بلاٹ کو دیکھتے ہوئے سٹوری بنائی ہے یونو you know, تو پھر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو کلائنٹ ہے یہ اوور انکلوسو थिंकिंग ہے اس کی یہ ہولسٹکلی چیزوں کو دیکھتا ہے اور اگر کسی ایک پہلو کو دیکھ کے बनाई بنائی ہو تو سم ٹائمز یو نو وی ٹین ٹو ڈرا سر کنکلوژ فرام دیٹ ایز ویل اسی طرح اس کے جو ڈٹرمنٹس ہیں ان ان تصویروں کے ان کو اسٹیبلش کیا جاتا ہے کہ کلائنٹ جو ہے وہ آیا وہ فلیکسیبل زین کا مالک ہے یا وہ اس نے اگر کلرز کو رسپونڈ کیا ہے تو ایموشنل رسپانسز کس قسم کی ہیں آیا ہی از ایکسپرینسنگ ڈپریشن ڈپینڈنگ آن واٹ کلر ہی ریسپونڈیڈ ٹو یا از ہی اے ہیپی گو لکی سورٹ آف ار پرسن تو یہ سب چیزیں جو ہیں یہ یہ ان چیزوں کا بھی خیال رکھا جاتا ہے اس میں اور پھر پرٹیکولرلی جو آخری پہلو اس کی انٹرپریٹیشن کا ہوتا ہے اور ان سب چیزوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے پھر جو سکورر ہے جو تھراپسٹ ہے جو سائیکالوجسٹ ہے وہ انٹرپریٹیشن کرتا ہے اور ایک چیز اس جگہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ ایک واحد وہ ٹیسٹ ہے کہ جس پہ کم از کم تین سے چار سال کا پیریڈ ریکوائرڈ ہوتا ہے اس کی انٹرپٹیشن کرنے کے لیے تو ان ادر ورڈس میں ایک واقعہ آپ کو بتاتا ہوں کہ جب میں اسٹوڈنٹ ہوتا تھا تو آئی واز ان کینیڈا ایٹ دیٹ ٹائم تو میرے ایک پروفیسر ڈاکٹر ہیو میکلاؤڈ تھے وہ ایکسپرٹ تھے روشاخ کے تو انہوں نے پچھلے پینتیس سال سے روشاخ پہ کافی کام بھی کیا تھا اور اس کو استعمال بھی کرتے تھے تو ایک دفعہ میں نے ان سے ویسی سرسری طور پہ پوچھا میں نے کہا uh, میں نے کہا ہیو ہاؤ لانگ ڈو یو تھنک آل اے ٹائم ڈز ون ریکوائرپریٹ رو روشاخ تو وہ کہنے کا کہ, نعمان If you want an honest answer from me, then I would say at least four to five years. So, now this is, I think, that you can clearly be able to understand how important it is to be proficient in this test. And how important it is to have experience of using this test. So, this 4-5 year experience, in which people, اس کو ایڈمنسٹر کرنا تو سیکھتا ہے اور اس کے اور ایلیمنٹس کو ریکگنائز کرنا تو سیکھتا ہے لیکن جو اس کی انٹرپریٹیشن ہے اس اس کے لیے انویریبلی سپروین کی ضرورت ہوتی ہے اس کے لیے یو نیڈ اے سپروائزر کہ جس سے کہ آپ یہ دکھا سکے اور یہ ڈسکس کر سکے اب ہم تھوڑی سی ریلائبلٹی اینڈ ویلیڈیٹی کے حوالے سے اس کی بات کر لیں کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ روشک رسپانسز جو ہیں وہ کین کین ڈی اسکور ریلائبلی اکراس ریٹرس مطلب ہے ان ادر ورلڈس کہ اگر مختلف ریٹرز کو بٹھا لیا جائے جو ایکسپیرئنسڈ لوگ ہیں مائنڈ یو تو ایکسپیرئنسڈ جو ریٹر ہے وہ پریٹی much آ, ان کو ایک ہی طریقے سے ریٹ کرتا ہے آ, البتہ یہ ہے کہ اس کی جو ویلیڈیٹی ہے وہ اس میں ذہن میں آپ یہ رکھیں کہ بہت ضروری یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ یہ جو پروجیکٹو ٹیکنیکس ہیں دے آر ناٹ the typical classical type of آف پرسنالٹی ٹیسٹ پرسنالٹی ٹیسٹ جو ہوتا ہے وہ اس میں چیزوں کو خاص چیزوں کو میجر کیا جاتا ہے کہ مثلاً انٹروورژن کتنی ہے ایکسٹروورژن کتنی ہے ڈپریشن کتنا ہے ہسٹیرک ایلیمنٹس کتنے ہیں آئی مین ان میں خاص ان چیزوں کے اراؤنڈ ایک اسکور آتا ہے ویئر روشاخ میں it's رو شاخ میں ہم چیزوں کو خاص اسپیسیفک چیزوں کو ایکسپلور نہیں کر رہے ہوتے بلکہ یہاں پہ ہم انسان کی ایک شخصیت کو جاننے کی کوشش کر رہے ہیں اب ایک شخص جو ہے لٹ سے کہ ایک شخص ہے اس کے ایشوز ہیں کانفلکٹس ہیں پیرنٹس کے اراؤنڈ از ویری اینگری اراؤنڈ دا پیرنٹس تو وہ جب اس ٹیسٹ کو یوز کرتا ہے اور ان تصویروں بیس پہ جب اسٹوری بنائے گا تو اس کا اگریشن سامنے آ جائے گا اس کے کانفلکٹ سامنے آ جائیں گے ہو سکتا ہے کہ اس کا اگریشن اپنے والدہ کے یا والد کے ساتھ بہت زیادہ ہو بٹ ایٹ دا سیم ٹائم بکس سو ہی ڈز ناٹ وانٹ ٹو ریئلیگنائز اور کنفرنٹ ان سپورٹ سسٹم اس کا ختم ہو جائے تو آپ کو وہ کانفلکٹ جو ہے وہ اس تصویر کی نریشن میں اور تصویر کی فارم میں سامنے نظر آ سکتا ہے تو یہ ایک بہت امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے اس کی ویلیڈیٹی کا تو اس کا جو یوٹیلیٹی ہے روشاک ٹیسٹ کی اس کے اراؤنڈ ذہن میں آپ یہ رکھیں کہ جب ہم کسی بھی انسان کے انکانشیس پروسیسز کو سمجھنا چاہتے ہیں یا دیکھنا چاہتے ہیں تو دیٹ از وین اٹ از یوزڈ اور یہ اس کا سب سے زیادہ جو یوز ہے میری اپنی نظر میں وہ تھراپیوٹک یوز ہے کہ مثال کے طور پہ آپ کے پاس ایک کلائنٹ جو ہے وہ تھیراپی میں آیا ہوا ہے اور اب آپ تھیراپی میں مختلف ٹیکنیکس یوز کر رہے ہیں اس کے ساتھ اس کے انکونشیس کو ایکسپلور کرنے کی اس کی نیڈس کو سمجھنے کی اس کی پرسنالٹی میں وہ ہیلنگ لانے کی جس کی وجہ سے وہ بے چین ہے یا ڈپریسڈ ہے یا اینکشیس ہے یا جو بھی ہے تو اس کے ساتھ ساتھ کئی دفعہ کچھ ایریاز میں ہمیں یہ بھی ضرورت محسوس ہوتی ہے کہ جب ہم ڈائریکٹلی اس ایریا کی بات کرتے ہیں مثال کے طور پہ ہم سیکشویلٹی کی بات کرتے ہیں اب سیکشویلٹی ایک ایسا ایلیمنٹ ہے جو ہر انسان کی ذات کا حصہ ہے تو کئی لوگ جو ہوتے ہیں وہ بالکل گریز کرتے ہیں یا اپنے آپ کو ایک قسم کا بلاک کر لیتے ہیں اس موضوع پہ بات کرنے کے لیے تو یہ جو پروجیکٹو ٹولز ہیں جو پروجیکٹو ٹیسٹ جو ہیں یہ اس یہ سکشویلٹی جیسے ایریا کو جو ادر وائز مے بی وی مے کنسیڈر دیم ٹو بی این ایریا آف انہیبیشن آف اے پرسن ان کے اراؤنڈ بھی چیزوں کو آگے لا سکتے ہیں اگر وہاں پہ کوئی کانفلکٹس ہیں ان کو بھی وہ آگے لا سکتے ہیں ان سب چیزوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے آئی تھنک اٹ از امپارٹینٹ کہ ہم روشا کو ایک ڈائگنوسس کا ٹول کے طور پہ ہم یوز کریں اور زین میں یہ رکھے کہ اس سے ہمیں اپنے کلائنٹ کی ایک بہتر انڈرسٹینڈنگ ہو سکتی ہے جس طرح کہ ہم کئی دفعہ ڈریم انالیسز کرتے ہیں آپ کو پتہ ہے کہ ڈریم انالیسز یا جو ڈریم ورک ہے اس میں بھی ہم یہی کرتے ہیں کہ ہم یہ کنسیڈر کرتے ہیں کہ ہر ایلیمنٹ جو خواب کا ایک انسان نے دیکھا وہ اس کی ذات کی پروجیکشن ہے اب مثال کے طور پہ یہ بڑا کلوزلی کنیکٹڈ ہے پروجیکٹو ٹیکنیک سے اس لیے میں اس کی بات یہاں پہ کرتا چلوں کہ جو ڈریم ورک ہوتا ہے اس میں ہم اکثر اپنے کلائنٹ کو کہتے ہیں کہ تم خواب کو نریٹ کرو سناؤ ایز اف یو آر ہیونگ اٹ ان ہیونگ اٹ ان دا ہیئر اینڈ ناؤ یو آر ہیونگ اٹ ان دا پرزینٹ ایز اف خواب آپ اس وقت دیکھ رہے ہو جب وہ خواب اس وقت وہ جب سناتا ہے فسٹ پرسن میں تو انٹرسٹنگلی انف اگر خواب میں اس نے پانچ چیزیں دیکھیں اس نے اپنے آپ کو دیکھا اپنی والدہ کو دیکھا اس نے ایک میز کو دیکھا اس نے ایک ایک جھیل کو دیکھا اس نے ایک درخت کو دیکھا تو اب یہ پانچ چیزیں جن میں سے دو کا تعلق تو اینیمیشن سے ہے یا اینیمیٹیڈ آبجیکٹ سے ہے انسانوں سے ہے اور تین کا اوبجیکٹ جو ہے وہ ان انیمیٹ آبجیکٹ سے ہے ٹیبل ہے پانی ہے جھیل ہے درخت ہے تو جب ہم اسے کہتے ہیں کہ اچھا نا یو ایکٹ آؤٹ دیز پارٹس ایکٹنگ آؤٹ سے مراد ہے کہ اچھا you, اب آپ یہ تصور کرو کہ آپ میز ہے یا آپ درخت ہے تو اپنے آپ کو ڈسکرائب کرو ایز اے ٹری اٹ از ویری انٹرسٹنگ کہ جب انسان کو کہا جائے کہ آپ ایکٹ آؤٹ کرو ایز اے ٹری تو وہ اپنے آپ کو کہتا ہے جی میں ایک بہت اونچا تنا ایک, ایک بہت مضبوط درخت ہوں اور میرے اوپر بے شمار چڑیوں کے اور پرندوں کے گھونسلے ہیں اور وہ پرندے جو ہیں وہ صبح کو اڑ کے جاتے ہیں اور شام کو واپس میرے پاس آتے ہیں اور ان کو میں ان کو پناہ دیتا ہوں میں ان کو بارش سے بھی روکتا ہوں اور میں بڑا خوبصورت درخت ہوں مجھ پہ بچے بھی چڑھتے ہیں اور میں گرمیوں میں ایک ایسا سایہ ان کو مہیا کرتا ہوں کہ میرے نیچے وہ کھیلتے آئی مین اٹس انٹرسٹنگ کہ جب ہم ایک درخت کا بھی رول ایکٹ آؤٹ کرتے ہیں تو اس میں بے شمار ہمارے اپنے اندر کی وہ چیزیں وہ نیڈس وہ ایلیمنٹس جن کا ہماری ذات سے تعلق ہے جن کا ہمارے نیڈز سے تعلق ہے یا جن کا تعلق ہماری کہ ہم زندگی میں کس طرف جانا چاہتے ہیں ان چیزوں سے وابستہ ہو جاتا ہے ایک ایک لنک بن جاتا ہے تو یہی اگزیکٹلی exactly یہی پروجیکشنز ہم پروجیکٹو uh, ٹیکنیک سے بھی جب ان کا استعمال کرتے ہیں ایگزیکٹلی exactly اسی قسم کے یو نو اویئرنیسز اسی قسم کی ریئلائزیشنس ہمیں پیدا ہوتی ہیں اپنی کلائنٹس کے اراؤنڈ پہ تو یہ تو بریفلی رو شاخ ٹیسٹ کے بارے میں تھا آپ جب رو شاخ ٹیسٹ کے بارے میں اپنی کتاب میں بھی پڑھیں گے اور یہ جو ہینڈ آؤٹس جو آپ کو میں مہیا کر رہا ہوں جب آپ ان کی بھی ڈیٹیل پڑھیں گے تو آئی تھنک یو ہیو اے بیٹر انڈرسٹینڈنگ آف رو ٹیسٹ اب میں دوسرے ٹیسٹ کی بات کرنی چاہوں گا یہ جو ہے ٹیسٹ اس کا نام ہے تھیمیٹک اپرسپشن ٹیسٹ ٹی اے ٹی جو ہے از شارٹ فار دیٹ یہ جو ٹیسٹ ہے یہ مورکنن مرے نے نائنٹین تھرٹی فائیو میں ڈیولپ کیا تھا اور اس کے بعد اس ٹیسٹ پہ بے شمار انہوں نے کام کیا یہ جو ٹیسٹ ہے یہ بھی بیسیکلی تصویروں پہ بیسڈ ہے اور یہ جو تصویریں ہیں یہ بیسیکلی ایمبیگوس قسم کی تصویریں ہیں جن میں سے کچھ تصویریں جو ہیں ان میں جینڈر ڈفرینسز ہیں جینڈر ڈفرینسز سے مراد ہے کہ کچھ لگتا ہے کہ مردوں کی تصویریں ہیں اور کچھ جو ہے وہ یو نو فیمیلس کی خواتین کی تصویریں ہیں uh, یہ جو ٹیسٹ ہے یہ بیسیکلی uh, انسان کی ایٹیٹیوڈز انسان کے گولز انسان کی نیڈز انسان کے کانفلکٹس اور, اور اور وہ نیڈز جو خاص طور پر رپریسڈ ہوتی ہے ان کے بارے میں ہمیں اس سے انفارمیشن ملتی ہے رپریس سے مراد جو ہے میری وہ بیسکلی وہ چیزیں ہے جو ہمارا زین جو ہے ان کو شعور میں یو نو اویرنیس میں کانشیسنیس میں اتنی آسانی سے آنے نہیں دیتا اور جب ہم ان رپریسڈ ایریاز کی بات کرتے ہیں تو اس میں خاص طور پہ میں بتاتا چلوں کہ اس میں ایسی چیزیں خاص طور پہ چھپی ہوتی ہیں جن کو ہمارا جو زین ہے وہ یا تو ایکسپٹ نہیں کر رہا ہوتا یا اس کے اراؤنڈ ہم اپنے آپ کو یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یہ ہمارے اگلی پارٹس ہیں تو یہ اگلی پارٹس جو ہے یہ کسی کو نظر نہیں آنے چاہیے میری وشیز میری ڈیزائر یہ جو ہے یہ اگر کسی کو پتہ چل گئے تو آئی بی ریجیکٹیڈ یا آئی ناٹ بی لائک یا آئی بی یو نو انکارٹیڈ تو ہم اپنی ایسی انسان ہے نا ایز ہیومن بینگس ہمارے اپنے اندر جو ہمارا جو زین ہے اس میں ہر قسم کی تھاٹ آتی ہے ہر قسم کی چیز آتی ہے بے شمار فولیرٹیز ہیں یو you نو know, سب چیزیں ہمارے اپنے اندر ہیں اچھائیاں بھی ہمارے اندر ہیں برائیاں بھی ہمارے اندر ہیں سختیاں بھی ہمارے اندر ہیں نرمی بھی ہمارے اندر ہے تو یہ بیسکلی یہ سب کچھ ہمارے اندر है یہ کوئی باہر سی چیزیں ہم امپورٹ نہیں کرتے بلکہ یہ تو بیسکلی اس کو ڈیل کرنے کا ہمیں طریقہ آنا چاہیے تو پروجیکٹیو ٹیسٹ کے ذریعے یو you نو know, ہم اپنے ان ایلیمنٹ سے ہمارا کانٹیکٹ ڈیولپ ہوتا ہے جو کئی دفعہ کونشیس مائنڈ جو ہے ان کو آگے آنے نہیں دیتا جس طرح میں نے بات کی سیکشولیٹی کی پہلے اسی طرح اینگر میں اکثر دیکھتا ہوں اپنی پریکٹس پہ کہ ہمارے معاشرے میں خاص طور پہ اینگر مینجمنٹ جو ہے یا اینگر کا اظہار کا جو طریقہ ہے یا جو ایکسپریشن جو ہے اس کے اراؤنڈ ہماری کوئی ٹریننگ ہی نہیں ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ غصہ نہیں آنا چاہیے تو لہٰذا جب یہ ہم بچپن سے جب ہمیں یہ بتایا جائے کہ غصہ بری چیز ہے تو اس سے کیا ہوتا ہے اس سے یہ ہوتا ہے کہ ہماری اسکلس جو ہے اس ایریا میں ڈیولپ ہی نہیں ہوتی ہمیں ہیلدی طریقے غصے کی ایموشن کی اظہار کے پیدا ہی ہمیں ہم نہیں ہوتے ہم سیکھتے ہی نہیں لہٰذا ہم جب بھی غصہ ہمیں آتا ہے کیونکہ غصہ نے تو آنا ہے اس ویری ویری انیٹ ہیومن ایموشن ہم اس سے بھاگ تو نہیں سکتے اسے آنا ہے تو ہم پھر کیا کرتے ہم اس کو ایکسپریس کر دیتے ہم اسے بلاک کر دیتے ہم اس کو مطلب یہی ہے کہ جی, ہم ایکٹ اس طرح کرتے ہیں کہ اس طرح آیا ہی نہیں اور ہم اکثر اوقات دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ جب ہمیں غصہ آتا ہے اور ہمیں اگر طریقہ نہیں آتا اس کا اظہار کرنے کا اس کا اظہار اتنا مشکل نہیں ہے غصے کا اظہار بڑا آسان ہے ٹریننگ uh, جو ہے ایک اسرٹیو طریقے سے بات کرنا ایک فرم طریقے سے بات کرنا ہمیں اس میں آپ اپنے غصے کا اظہار کر سکتے ہیں آپ اپنے دوست کو اگر اس پہ غصہ آپ کو آیا تو آپ اس کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی مجھے تمہاری یہ بات اچھی نہیں لگی لہذا کائنڈلی آئندہ یہ بات مجھ سے نہ کرنا کیونکہ آئی فیلٹ ہر وین یو سیٹ دیٹ تو یہ بیسکلی غصے کا اظہار کا ایک طریقہ ہے اسی طرح اور بھی بے شمار جو ہمارے اپنے اندر پریسڈ اور ریپریسڈ جو ایشوز ہوتے ہیں وہ جو ہے وہ ان ٹیسٹ کے حوالے سے ان ٹیسٹ کی بدولت ان پہ ان کو نکالا جا سکتا ہے اور جب ان کو نکالا جاتا ہے تو پھر ان پہ کام کیا جا سکتا ہے تو یہ آئی تھنک ایک بہت ایک ایک اہم قسم کا آپ کہہ لیجئے یہ, یہ رول ہے پروجیکٹو ٹیکنکس کا اور تھیمیٹیکل پرسپشن ٹیسٹ کا کہ آپ اس سے اپنے کلائنٹ کے انکونشیس پروسیسز کو سمجھ سکتے ہیں اور پھر اس کی بیسس پہ آپ مزید کچھ ججمنٹس جو ہیں وہ پاس کر سکتے ہیں اب میں ٹی اے ٹی کے حوالے سے تھوڑی سی اس کی ڈسکرپشن آپ کو دینا چاہوں گا اس میں بیسیکلی تھرٹی ون کارڈس ہیں ایک جو کارڈ ہے وہ تو بلینک کارڈ ہے باقی جو تیس کارڈز ہیں ان پہ کچھ فگرز بنی ہوئی ہیں اور ان تیس کارڈز میں دے آر ویری فیو کارڈ جن پہ کوئی آبجیکٹس بنے ہوئے ہیں بیسکلی دے آر فرس ان میری بلی بیس کارڈس ہیں جو کہ یوز کیے جاتے ہیں ٹیسٹنگ کے دوران اس وقت جو سلائڈ آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں یہ ٹی اے ٹی کی ایک تصویر ہے یہ ایک کارڈ ہے اگر آپ کو اس وقت کہا جائے کہ اس کو دیکھ کے کچھ اسٹوری بنائے یا لکھے تو آئی شیور یو ول کم اپ ویری انٹرسٹنگ اسٹوری یہ جو کارڈ ہیں بیسکلی جب ان کا استعمال ہوتا ہے تو ہم بیس کارڈ جو ہیں ان کو یوز کرتے ہیں ڈپڈ آن دا جینڈ ڈفرینسز تو یہ جو تصویر آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت یہ اتنی ایبسٹریکٹ یا مگ بس نہیں ہے جتنا وہ جو پہلا آپ نے روشا کا ایک بلڈ ٹیسٹ کا ایک جو تصویر دیکھی تھی تو اس کی جو ایڈمنسٹریشن ہے وہ انویریبلی جو ٹیسٹر ہے وہ چھ سے بارہ تصویریں جو ہے وہ ان کو ایڈمنسٹر کرتا ہے اور ان پہ وہ اسٹوریز جو ہے وہ کلائنٹس کو کہتا ہے کبھی کہ اور سٹوری نریٹ کرو دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ اگر کہا جائے کہ نریٹ کرو تو انویریبلی کلائنٹس جو ہیں وہ جو تھوڑی ڈیٹیل میں سٹوری کو نریٹ کر لیتے ہیں لیکن اگر ان کو یہ کہا جائے کہ سٹوری لکھو تو پھر کئی دفعہ وہ جو لکھنے کا پروسیس ہے وہ اتنا ڈیٹیل نہیں ہوتا جتنا اس کی اورل ایکسپریشن ہے تو لہذا یہ ایک ویری کرتا ہے کہ آپ آیا کئی سچویشنز میں آپ کلائنٹ کو کہتے ہیں کہ لکھو اور کئی سچویشنز میں آپ کہتے ہیں کہ زبانی بتاؤ جب زبانی آپ اسے کہتے ہیں کہ بتاؤ تو اس وقت ہم انویجلی اس کی اس نریشن کو ریکارڈ کر لیتے ہیں uh, اس کی سکورنگ جو ہے ٹی اے ٹی کی وہ اس کے اراؤنڈ کئی مختلف سسٹمز جو ہیں وہ ڈیولپ کیے گئے ہیں ہر uh, سٹوری کو جو ہے انویجولی ریٹ کیا جاتا ہے اور یہ دیکھا جاتا ہے کہ اس میں کیا نیڈ سامنے آئی ہے آیا اس میں اس کلائنٹ نے اپنے آپ کو ہیرو سے آئیڈنٹیفائی کیا ہے یا ہیروئن سے آئیڈینٹیفائی کیا ہے یا اس نے ہیرو hero یا ہیروئن اپنے اپنی ذات سے باہر کسی کو بنایا ہے پھر اسی طرح یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ جو سٹوری بنائی گئی ہے اس میں اس نے انوائرمنٹل جو سٹریسز ہیں یا پریشرز ہیں ان کا ذکر تو نہیں زیادہ کیا ہوا کہ اگر کیا ہوا ہے تو واٹ آر دا کائنڈ آف تھنگزریسنگ ہم انز لائف کیونکہ زین میں آپ یہ رکھیں کہ آپ کیونکہ ایک شخص کی لاشعور کو جاننا چاہ رہے ہیں اس کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں تو اس کو سمجھنے کے لیے انوائرمنٹل پریشرز اور اس کے اپنے اندر کیا کچھ ہو رہا ہے اس کو بھی سمجھنا اور دیکھنا بڑا ضروری ہوتا ہے جس طرح میں نے رو کے حوالے سے بھی پہلے بات کی تھی کہ اٹ از ٹو ایویلویٹ ریلائبلٹی اینڈ ویلیڈیٹی آف روشاخ اسی طرح ٹیسٹ کی بھی جو رائبلٹی ویلیڈیٹی وہ بڑی ڈیفیکلٹ ہے اس کو اسٹیبلش کرنا کیونکہ you know you are dealing with uh, pictures and you are dealing with you know human beings جو different situations میں different چیزیں پہ فوکس کرتے ہیں بیسکلی اگر کوئی چیز کی reliability ہم اسٹیبلش کر سکتے ہیں تو وہ سٹوریز کی تھیم کی رائبلٹی آئی تھنک کسی حد تک ہم اسٹیبلش کر سکتے ہیں ادروائز یو نو اٹس ڈیفیکلٹ فارک گلوبل اکثر اوقات ویلیڈیٹی اسٹیبلش کرنے کے لیے کئی دفعہ دو تین طریقے اپنائے جاتے ہیں ایک طریقہ تو یہ ہے کہ آپ نے جس شخص نے ٹی اے ٹی ایڈمنسٹریٹ کیا اس شخص کے لیے جو کلائنٹ تھا وہ ایک ٹوٹلی totally نیا شخص تھا وہ اس کلائنٹ کو پہلے نہیں جانتا تھا یا اس سبجیکٹ کو پہلے نہیں جانتا تھا اور اس کے اس کے بارے میں اس کو کوئی علم نہیں تھا تو ایک تو یہ ویلیڈیٹی اسٹیبلش کرنے کا طریقہ ہے کہ لیٹس ایک انسان جو فیملی کانفلکٹس کے ساتھ اور ڈپریشن کے ساتھ ایک تھیراپسٹ کے پاس آیا تو اس تھیراپسٹ نے جو اسکو جو ٹیسٹ ایڈمنسٹریٹر ہے وہ ایک ڈفرینٹ آدمی رکھ لیا اور اس جو ٹیسٹ ایڈمنسٹریٹر ہے اب اس کو کلائنٹ کی پریویس ہسٹری کمپلینٹس کے بارے میں کوئی اندازہ نہیں ہے تو اب جب وہ شخص اس کی اسکورنگ کرتا ہے اور آیا تھیراپسٹ جس کو ہسٹری کلائنٹ کی پتا ہے آیا اس کی ججمنٹ جو ہے اس کی جو انٹرپٹیشن جو ہے آیا وہی وہ وہ ہوتی ہے ایز اے پوسٹ ٹو سمبڈی فوکسنگ آن دا پکچر پرسن ایز سچ اور اسی طرح کلینکل ڈائگنوس کے اراؤنڈ بھی کئی دفعہ سائکیٹرس کی یا سائیکالوجیس کی جو ججمنٹس ہیں ان کے درمیان بھی کمپیرزن کیا جاتا ہے ان آرڈر ٹو ڈیٹرمن دی ویلیڈیٹی آف دا ٹیسٹ تو موٹی بات یہ ہے کہ پروجیکٹو ٹیکنیکس کی ویلڈیٹی اور ریلائبلٹی جو ہے uh, اس پہ اتنا زیادہ ہم فوکس uh, نہیں کرتے بلکہ جو انسائٹ ہمیں ملتی ہے جو ایک انٹری پوائنٹ ہمیں ملتا ہے ہیومن مائنڈ کو سمجھنے کا اس کو ہم زیادہ ویلیو کرتے ہیں اور ہم ہم اے, یہ تصور کرتے ہیں کہ یو نو دس از اے کائنڈ آف انفارمیشن جو کسی اور طریقے سے ہمیں نہیں مل سکتی تھی اب میں ایک تیسری ٹیکنیک جو یوز کی جاتی ہے پروجیکٹو ٹیکنیک میں وہ سینٹینس کمپلیشن کے حوالے سے اس کو ہم کہتے ہیں اس میں روٹرز ان کمپلیٹ سینٹنس بلینک جو ہے دیٹ از اے ٹول دیٹ انویریبلی وی ٹین ٹو یوز ویسے تو ٹولس اور اور بھی ہیں جو اس ٹیکنیک کو یوز کرتے ہیں لیکن آئی ایس بی جو ہے دس از اے ویری پاورفل ٹول یہ جو ٹیسٹ ہے یہ بیسکلی کنسسٹ آف 40 آئٹمس اور یہ جو آئٹمس ہیں uh, یہ بیسکلی 40 کوشچنز ہیں یہ چالیس ہیں جس میں پوچھا جاتا ہے کہ یو نو آئی ویش آئی وانٹ سے یہ شروع ہوتے ہیں اور اس کی بیسس پہ دا مین دا سبجیکٹ از از پوز ٹو دین کمپلیٹ دا سینٹینس تو یہ جو چالیس سٹیٹمنٹس ہیں ان کو جب وہ کمپلیٹ کر لیتا ہے تو ان کو پھر ہم ایک سیون پوائنٹ scale پہ یو نو وی وی ٹرائی ٹو اور ذہن میں آپ یہ رکھیں کہ یہ جو ٹیسٹ ہے یہ تھوڑا سا پہلے دو پروجیکٹ سے ڈفرنٹ ٹیسٹ ہے اس میں اتنی زیادہ ابسٹریکشن نہیں ہے جتنی رو میں یا ٹی ٹی میں تھی اس میں کیونکہ آپ بیسیکلی جملے بنا رہے ہیں اس میں آپ بیسیکلی کلائنٹ کو کہہ رہے ہیں کہ بھئی اس بگننگ آف سینٹنس کا جملہ کمپلیٹ کرو تو انٹرسٹنگلی انف بڑا انٹرسٹنگ انفارمیشن اور ڈیٹا جو ہے اس سے سامنے آتا ہے اور دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ اس سے انویریبلی وہ چیزیں نکلتی ہیں یا وہ ہم جملے بناتے ہیں کیونکہ اس میں ایک چیز ذہن میں رکھیں کہ یہ اس میں ہمارے ہمیں جو ٹائم جو ہے وہ بھی تھوڑا سا ہمارا کنٹرول ہوتا ہے تو ہمیں جب جلدی جلدی چیز بنانی پڑتی ہے تو جلدی جلدی میں ہمارے وہ ڈیفینسز جو ذہن کے ہیں جو ہم کئی دفعہ یوز کرتے ہیں ٹو سینسر انفارمیشن وہ یوز نہیں ہوتے تو بیسکلی اس ٹیسٹ کا جو مقصد ہے جس کا اور پروجیکٹو ٹیکنیکس کا جو مقصد ہے وہ ہمارے انسان کا ہمارے اپنے اندر کا اس سینسرشپ کو بریک کرنا ہے اس کے بیونڈ جانا ہے جو ہم ان uh, روٹین جس کو ہم کانسٹنٹلی یوز کر رہے ہوتے ہیں. اب میں چوتھے ٹیسٹ کی بات کرنا چاہوں گا جس کو ہم ورلڈ ایسوسیئشن ٹیسٹ کہتے ہیں یہ ایک بڑے مشہور سائیکولوجسٹ کارل گوسٹیو یونگ نے یہ ٹیسٹ ڈیولپ کیا تھا یونگ کا نام تو بہت مشہور ہے سائیکالوجی کے سرکلز میں اس ٹیسٹ کو بیسکلی اس نے یوز کیا تھا اپنی پریکٹس کے پرپزز کے لیے اس نے خاص طور پر اس کو ڈیولپ کیا تھا سو بیسکلی اس نے ایک لسٹ آف ورڈز بنا لی تھی اس میں ایک لسٹ آف ورڈ یوز کی جاتی ہے تو جو کلائنٹ ہے یا پیشنٹ جو ہے اس کو ورڈ دکھایا جاتا ہے اور اسے کہا جاتا ہے کہ اس کا جملہ بناؤ تو بیسکلی جب اس ورڈ کے بیسس پہ وہ ایک جملہ بناتا ہے تو اس جملے میں اس کی اس کی جو اپنی خواہشات ہیں اس کے اپنے جو ایشوز ہیں اس کے کنسرنز جو ہیں اس کے جو بیریئرز جو ہیں وہ وہ اپنے آپ کو مینیفیسٹ کرتے ہیں وہ سامنے آتے ہیں اور یوم کا کہنا یہ تھا کہ اس پرٹیکولر پروجیکٹو ٹول کے ساتھ وہ خاص طور پہ کچھ ایسے بیریئرز کو کراس کر دیتا تھا جو ادر وائز جو اس کا کلائنٹ جو تھا وہ ان کو ٹچ نہیں کرنا چاہتا تھا یا کمفرٹیبل فیل نہیں کرتا تھا ان پہ بات چیت کرنے کے لیے تو دس واز دس واز اے ٹول داز پرٹیکولرلی یو نو یوز ایٹ دیٹ ٹائم اینڈ اٹ واز اے ویری پاپولر ٹول ایٹ دیٹ ٹائم لیکن اوور دا ایئرز گریجلی یو نو اس کا جو یوزیج ہے وہ اب کہہ لیجئے کہ بالکل ایک حد تک ختم ہی ہو چکا ہے اب میں بات کرنی چاہوں گا کچھ ایڈوانٹیجز کی پروجیکٹو ٹیکنیکس کے اراؤنڈ ایڈوینٹیج جو پروجیکٹو टेक्निक्स کے ہیں اس میں سب سے پہلا ایڈوانٹیج یہ ہے کہ یہ ہمیں ایک ایسی एक ایک ایسا آپ کہہ لیجیے کہ ایک نالج ایک کا ذخیرہ ایک ایسا ہمیں علم ایک ایسا ہمیں ایسی ہمیں انفارمیشن پرووائڈ کرتا ہے کہ جو کہ کوئی اور ٹول ہمیں اس انداز سے نہیں کرتا سو دیو فور یہ ہیومن سب کانشیس کو اگر ہم زین میں رکھیں باقی جو ٹولز ہیں وہ کانشیس مائنڈ کو اپروو کرتے ہیں وہ کانشیس لیول پہ فنکشن اور آپریٹ کرتے ہیں لیکن جو پروجیکٹو ٹولز ہیں یہ سب کانشیس مائنڈ کو اپروو کرتے ہیں اور اس کے حوالے سے مختلف نیڈز کے بارے میں ہمیں پتہ چلتا ہے اسی طرح یہ جو ٹول ہے یہ بڑا یہ تھیراپیوٹکلی بھی جس طرح میں نے ابھی آپ کو پہلے بتایا اٹ ہیلپس ٹو ناٹ اونلی بی یوز ان ون ٹو ون سارٹ آف سیشن بلکہ ایک گروپ سچویشن میں بھی ہم فوکس گروپ جب رن کر رہے ہوتے ہیں تو ہم اس ٹول کو یوز کر سکتے ہیں فوکس گروپ کیا چیز ہے فوکس گروپ ہے کہ جب ہم کسی خاص issue پہ ہم ہم اپنے clients کو کہتے ہیں یا group members کو کہتے ہیں کہ ایک discussion کی جائے تو اس میں کئی دفعہ اگر وہ discussion جو ہے وہ کسی ایسی چیز کے around ہے which is very embarrassing for the فار دا پرسن اور دا پرسن بیکاز of لیک آف نالج ڈزنٹ وانٹ ٹو ٹاک اباؤٹ اٹ یا یا اپنی awkwardness کی وجہ سے وہ اس کے بارے میں بات نہیں کرنا چاہتا تو یہ پروجیکٹو ٹولس کے ذریعے سے ایک قسم کی وی کین بریک دی آئس والی بات کہ ہم اپنے کلائنٹ کو ایک قسم کا ہم مجبور کر دیتے ہیں مینوپولیٹ کر دیتے ہیں کہ وہ ایک ایسی چیز کے بارے میں بھی بات چیت کر سکے ادر وائز اس کے لیے میں بھی اتنی آسان نہیں تھی اسی طرح ایک اور ایڈوانٹیج اس کا یہ ہے کہ یہ جو پروجیکٹو ٹولس ہیں یہ جو پروجیکٹو ٹیکنیکس ہیں یہ آج کل کنزیومر ریسرچ میں کے حوالے سے بھی بہت زیادہ یوز ہونی شروع ہو گئی ہیں کیونکہ دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ فارسنس یہ جو پروڈکٹس بازاروں میں یہ بڑی بڑی جو کمپنی ہیں آپ کو इनके ہے کہ ان کے جو بجٹس ہیں کیمپین جو یہ چلاتے ہیں وہ کروڑوں روپے کروڑوں کی ان کی یہ کیمپینز ہوتی ہیں اور ان کی کیمپینس کے پیچھے بے شمار یو نو ریسرچ اور سرویز کیے جاتے وہ ہیں وہ جو ریسرچ اور سرویز ہیں وہ بیسکلی کنزیومر کا ٹیمپرمنٹ کنزیومر کی نیڈ کنزیومر کی خواہش کنزیومر کی فینٹسی کنزیومر اپنے آپ کو کس شکل میں دیکھنا چاہتا ہے اس سب چیزوں کو جاننے کے لیے اکسپلور کرنے کے لیے وہ یوز ہوتے ہیں اب میں بات کرنی چاہوں گا کچھ ایسے چیزوں کی جو کہ ہم سارٹ آف ڈس ایڈوانٹیجز کنسیڈر کر سکتے ہیں پروجیکٹو ٹیسٹنگ کے پروجیکٹو ٹولس کا اس میں جو سب سے پہلا یا بڑا ڈس ایڈوانٹیج جو سمجھا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ ان ٹولس کی انٹرپریٹیشن جو ہے وہ بڑی مشکل ہے وہ آسان نہیں اور اس کے لیے جسے میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا اپنا ایکسپیرینس بھی بتایا تھا اپنے پروفیسر کے ساتھ اس کے لیے کئی سال کی ٹریننگ ریکوائرڈ ہے تو دیو فور ایک جو بہت بڑا پری ریکوزیٹ پھر بن جاتا ہے وہ یہ ہے کہ ہر شخص جو ہے وہ ان ٹیسٹ کو یوز نہیں کر سکتا اور خاص طور پہ جو ایک بگننگ ایک سائیکالوجسٹ ہے وہ ایک دم سے پروجیکٹو ٹیکنیکس کی طرف نہیں جا سکتا کئی دفعہ میں نے یہ دیکھا ہے کہ جو بگنگ سائیکالوجسٹ ہوتے ہیں ان ان کا بڑا دل چاہ رہا ہوتا ہے کہ وہ پروجیکٹیو ٹیکنکس یوز کریں اور کئی دفعہ وہ کر بھی رہے ہوتے لیکن اس میں جو گڑبڑ ہے وہ یہی ہے کہ اس میں ایک جو اندیشہ ہوتا ہے وہ رانگ انٹرپریٹیشنس کا ہے وہ کچھ ایسی ججمنٹس پاس کرنے کا ہے کہ جو مین ہیو نو بیسس ون ہیز ٹو بی ویری ویری کیئرفل بیکاز یو نو یہاں پہ پروفیشنل ایتھکس کا بھی سوال پیدا ہو جاتا ہے ون ہیز ٹو بی ویری کیئرفل ان میکگ ججمنٹس بہت اسکلڈ ہونا ضروری ہے ایک تھیراپسٹ کا انسٹرومینٹس کو یوز کرنے کے لیے اور ٹرینڈ ہونا ضروری ہے دوسرا ڈس ایڈوانٹیج اس حوالے سے جس کا میں ذکر کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ یہ کافی ان کی جو ٹیسٹنگ ہے وہ کافی مہنگی اور ایکسپینسو ہے وہ مہنگی اور ایکسپینسو جو ہے دو لحاظ سے ہے ایک تو یہ جو ٹولز ہیں یہ بتاتے خود کافی مہنگے ہیں تو لہذا ایک تو کاسٹ ان کو مٹیریئل کو اکٹھا کرنے کی ہو جاتی ہے اور دوسری جو کاسٹ ہے وہ مین پاور کی ہے کہ جب ہم وین وی آر ٹاکنگ آف ہائیلی ٹرینڈ پیپل وین وی آر ٹاکنگ آف پیپل ایٹ لیسٹ ہیڈ سم ایئرز آف ایکسپیرئنس آف یوزنگ دس ٹول اور دس ٹیسٹ دس کائنڈ آف انسٹرومینٹ تو ظاہر ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ اب آپ ایک ایسی مین پاور کی بات کر رہے ہیں کہ جس کی اپنی کاسٹ جس کو مینٹین کرنے کی کاسٹ بھی زیادہ ہے تو ایز اے ریزلٹ آف دیٹ جب یہ انسٹرومینٹس یوز کیے جاتے ہیں تو یہ ان کی اسسمنٹ جو ہے ان کی استعمال جو ہے اس کی کاسٹ جو ہے وہ کافی زیادہ آتی ہے اور ایک عام آدمی کئی دفعہ اس کو افورڈ نہیں کر سکتا یہی وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے ہاسپٹل سیٹنگس میں آپ کبھی بھی نہیں دیکھیں گے کہ پروجیکٹو ٹیکنکس یوز ہو رہی ہیں اس ہارڈلی کہ ہاسپٹلز میں آپ کو یہ ٹیکنیکس یوز ہوتی ہوئی نظر آئیں اور اگر کہیں پہ کوئی ٹی اے ٹی کو غلطی سے یوز بھی کر رہا ہے تو وہ بارہ تصویروں کی بجائے یا بیس تصویروں کی بجائے دو تین تصویریں یوز کر کے یو نو اپنی انفارمیشن اس سے سیکھ کرنے کی کوشش کرتا ہے بیکاز آف دا ٹائم فیکٹر دیٹ از انگیز اینڈ انوالو تو یہ دو اس کے سارٹ آف ڈس ایڈوانٹیجز ہیں تو اس کے ساتھ میں اس لیکچر کو آج کے لیکچر کو I would like to bring it to an end. So, uh, inshallah, aagley dapha, aagley lecture ke saath mulaqat hooghi aur mein aapko ye kehna chaoonga ke ab aap loogon ka, kyunke aage kuch mid ka time bhi aane wala hai, exam ka time bhi aane wala hai, assignment ka time bhi aane wala hai, toh, I would expect you to be now working hard on reading your books, reading your notes, and going through these lectures that you have with you. Thank you very much.